منگل پندرہ ذیقہ اور بدھ سولہ ذیخہ سن چودہ سو سترہ ہجری کے دو بیانات پر مشتمل اس کیسٹ کا نام ہے رشتے ہی رشتے کل کے بیان میں ایک بات آگئی تھی ایک پیر صاحب کی کہ وہ اپنے مریدوں کے لقوئہ جاری کر رہے تھے میرے سامنے تو جاری ہوئے نہیں میرے سامنے کسی کو واجد نہیں آ سکتا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے کوئی کچھ بھی کر لے میرے سامنے واجد نہیں آئے گا ان شاء اللّہ تعالی. ایک بہت بڑے وجدی پیر کے مرید کو کچھ یہاں ناشتہ وغیرہ کروانے لگے تو اس کو وجد آ گیا اس کو معلوم نہیں تھا میرے بارے میں کہ اس کے پاس وجد کوڑا ہے یہ معلوم نہیں تھا اس لیے اس کو وجد آ گیا میں نے ایک مول صاحب سے کہا کہ اٹھاؤ کوڑا لگاؤ اس کے حالانکہ پر لگ بھی نہیں سکا اس کہ وہ دفترا ہوا تھا کیسے اس لیے کوڑا صحیح طور پر لگا بھی نہیں ایسے تھوڑا سا لگا اس کا ویجر گیا اس کے بعد اس کوڑے کا نام رکھ دیا کوڑا جیسے کہ میرے تمانچے کا نام ہے ایک جن کو پوش ہوگا،, تو سنائی ہوگا ورنہ پھر المار رشید کی تیسری جلد میں غالباً آئے گا یا دوسری میں اس میں پڑھ لے ایسے ہی کل صاحب کا قصہ بتایا کہ وہ اپنے مرغی پر وجہ چڑھنے کی بہت کوشش کر پمپ لگاتے لے کچھ بھی نہیں ہوا سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ سالکین کو جوکار بتائے جاتے ہیں اللہ لوگ ہیں فبول ہیں بیکار ہیں یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ خانقاہوں میں سالکین کے لیے جو اسباق ہوتے ہیں اشغال اور اذکار ان کا اصل مقصد سمجھا جائے اور پھر اصل مقصد کی طرف توجہ دی جائے پہلی بات تو یہ کہ اشغال تو کسی حد میں بھی مقصود نہیں ہیں بلکہ ذریعہ مقصود ہیں اشغال کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ تدبیریں ایسی بتائی جائیں کہ ان تدبیروں کو اختیار کرنے سے قلم میں یکسوئی پیدا ہو اللہ تعالی کی طرف توجہ رہے یکسوئی پیدا ہو جائے توجہ ادھر ادھر نہ بٹے یکسوئی سے ذکر کریں گے تو ذکر کا فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں اترے گی ایسی تدابیر کو اشغال کہا جاتا ہے یہ صرف تدابیر ہیں مقاصد میں سے نہیں ہیں ذریعہ مقصود ہیں خود مقصود نہیں اس لیے ان کے ثبوت کی ضرورت نہیں کہیں کو یہ کہے کہ یہ تو کسی حدیث ثابت ہی نہیں ہیں یہ تدبیریں تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ ثبوت کی ضرورت تو ہوتی ہے جن چیزوں کو مقصود سمجھ کر کیا جائے جو دینی مقاصد میں سے نہیں ہیں صرف تدابیر کے درازے میں ہیں ان کے ثبوت کی حاجت نہیں ہوتی ایک کھولی مثال اس وقت میں جو جامع اور مدارس سے جس طریقے سے چل رہے ہیں ایک بڑی عمارت ہوتی ہے اس میں اساتذہ ہوتے ہیں پالابا سب اکٹھے ہوتے ہیں اسباب کا سب اکٹھے ہوتے ہیں ایسا. اسبارت ایسا. اسبارت ایسا. ایسا. اسباق کا ایک نصاب بنایا جاتا ہے پھر اسباق کو اساتذہ پر تقسیم کیا جاتا ہے پھر ان کے لیے گھنٹے معین کیے جاتے ہیں ایک گھنٹے کے سبق ختم ہوگا دوسرے کے شروع ہوں گے ان کے لیے گھنٹہ بجایا جاتا ہے ایک گھنٹہ لٹکا رہتا ہے وہ بجایا جاتا ہے تاکہ اساتذہ اور طالبا کو سب کو پتہ چل جائے اور پھر ہر تین مہینے کے بعد امتحانات ہوتے ہیں اس طریقے کے بارے میں اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ طریقہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرم رضی اللہ تعالی عن سے ثابت نہیں وہاں تو یہی تھا کہ ہر صحابی اپنی جگہ پر جیسے تشریف رکھتے ہیں دوسرے صحابہ کرام یا تابعین عین اللہ تعالیٰ علم ان کے پاس جا جا کر حدیثیں سنتے تھے پھر وہ آگے سناتے رہتے تھے ایسے مدرسے اور جامعات تو کہیں بھی نہیں تھے ان میں ایسی تعمیرات اور ایسے ایسے نصاب پھر نصاب کی کتابوں کو اساتذہ پر تقسیم کرنا بہت سے اساتذہ کو ایک جگہ پر رکھنا یہ سارا نظام یہ تو نہیں تھا اگر کسی کو یہ اشکال ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ طریقہ مقصود نہیں ہے مقصود تو اشاعت علم دین ہے علم دین کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہو یہ مقصد ہے اس مقصد کی تحصیل کے لیے یہ تدابیر ہیں کہ اس طریقے سے اگر کرتے ہیں جو طریقے چل نکلے ہیں تو وہ مقصد آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے کام زیادہ ہو جاتا ہے کہ نظم کے تحت ہوتا ہے آسانی سے ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اشغال کے بارے میں غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں کہ یہ صوفیہ لوگوں نے خود ہی بنا رکھے ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں جواب اس لیے میں نے بتا دیا کہ یہ مقاصد میں سے تو ہے ہی نہیں ہم ان کو مقصود کہتے تو اعتراض ہوتا یہ مقصود نہیں ہیں دل میں یکسوئی پیدا کرنے کی تدابیر ہیں اس لیے ہر شہر یا ہر زمانے میں یا ہر سالے کے لیے وہ تدبیریں الگ الگ اختیار کرتا ہے جیسے مدارس دینیہ میں اگر کبھی یہ بات معلوم ہو جائے ثابت ہو جائے کہ کوئی دوسرا طریقہ ان طریقوں سے زیادہ بہتر ہے ان کو چھوڑ دیا جائے گا جا دوسرا طریقہ اختیار کر لیں گے اسی طریقے سے اشغال ہر شیخ کی طرف سے ہر زمانے میں ہر سالک کے لیے اس کی طبیعت کے مطابق الگ الگ ہوتے ہیں ایک بات تو میں نے یہ بتائی کہ اشغال تو کسی حد میں بھی مشغوط وہ مقصود ہیں ہی نہیں دوسرے بات ہے اذکار اذکار خود مقصود بھی ہیں ذریعہ مقصود بھی ہیں مقصود تو اس لیے ہے کہ ذکر اللہ ظاہر ہے کہ مقصود ہے اس سے دراجات بلند ہوتے ہیں قرآن اور حدیث میں کئی کئی جگہ بار بار بہت کثرت اس کی تاکید ہے کہ ذکر اللہ کی یہ ذکر اللہ بہت زیادہ ذکر اللہ کرے لا یہ لسانک کرے من ذکر اللہ تیری زبان ذکر اللہ سے کبھی بھی خشک نہ ہونے پائے ذکر اللہ سے زبان کو تر رکھو ہر وقت کی مقصود ہے مگر پھر اس مقصود سے بھی اصل بڑا مقصود کچھ اور ہے وہ یہ کہ اشغال سے بھی اور ادکار سے بھی جو اصل اصل مقصود بلکہ سب مقاصد کا بھی مقصود وہ یہ ہے کہ دل میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالی کی محبت کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی محبت نہ آنے پائے اللہ کے تعلق کے مقابلہ میں دنیا کا کوئی تعلق نہ آنے پائے اللہ کی رضا کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی رضا نہ آنے پائے اور یہ حال بن جائے اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شعر نہیں میری جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری یہ یہ حال بن جائے اصل مقصد یہ ہوتا ہے سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے مرد نظر تو مرد جہانہ چاہیے بس ایک بس اس نظر سے فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے دل میں یہ قوت قوت پیدا ہو جائے قوت کوئی پرواہ نہیں ایک اللہ راضی رہے اصل مقصد یہ ہے یہ تو تفصیل ہو گئی اشغال اور اذکار کی اور ان سے مقصد کیا ہے اس بات کی اب یہ ہے کہ وہ خانقاہیں جس کے بارے میں میں نے کل کہا تھا کہ وہ تو بن گئیں خام خانقاہیں نہیں رہیں خام خواہیں بن گئیں انہوں نے مقاصد کس بات کو بنا لیا بعد نے تو ذکر اور شغل کو خود مقصود بنا لیا بس یہی ہو جائے آگے کچھ کرنا برنا ہے ہی نہیں تو کوئی یہ بتاتا ہے کہ میں ایک لاکھ بار یا سوا لاکھ بار روزانہ درو شریف پڑھتا ہوں ہو گیا مقصد مرید مرید ہونے کا مقصد پورا ہو گیا کہ اتنی لاکھ بار آپ درو شریف پڑھ لیتے ہیں تہجد بھی پڑھتے ہیں اشراق بھی پڑھتے ہیں چاشت بھی پڑھتے ہیں باب وضو رہتے ہیں اور اتنی لاکھ بار درو شریف پڑھ لیتے ہیں اتنی لاکھ بار کلمہ پڑھ لیتے ہیں بس وہ سمجھتے ہیں کہ مقصد یہی ہے جس نے کر لیا ہو گیا ایک فساد تو یہ ہے حالانکہ یہ مقصد نہیں مقصد تو آگے ہے وہی قلم میں وہ صلاحیت پیدا ہو پکے مسلمان بن جائیں پکے یا ایوہ ایمان والوں پورے کے پورے چوٹی سے لے کر ایڑی تک پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اگر اسلام کے کروڑ احکام میں سے سارے کے سارے ادا کر لیے ایک چھوڑ دیا تو ابھی یہ پورا مسلمان نہیں بنا ہے ایک نقش تو کروڑ میں سے ایک ابھی اتنا سا نقص باقی ہے مکمل مسلمان بنے یہ مقصد ہے بیعت ہونے سے یا سلوک سے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف اذکار بھی بتائے جاتے ہیں اور مختلف اشغال بھی بتائے جاتے ہیں تاکہ یہ مقصد آس آسانی سے حاصل ہو جائے ایسے کلے کل ایک قصہ سن لیا ہوگا کہ ایک مولانا صاحب کو یہاں سے مسالہ لگ گیا تو پنجاب میں جا کر بیوی بی کی ٹھکائی لگائی ایک دو ڈنڈے لگے تو وہ کہنا لگی بس بس مولوی جی بس بس معاف کر دے پردہ کروں گی تو اصل میں یہ یہ مار مار ٹھیک کرنا ورنہ وہ اصل طریقہ نہیں ہے وہ تو یہ کہ دل میں قوت پیدا ہو جاتی ہے دل میں قوت پیدا کرنا مقصد ہے پھر وہ اپنی اپنے زیر تربیت جو لوگ ہیں ان کو ویسے سمجھائے نہیں سمجھتے تو پھر لگائے جو بغیر لگائے کام نہیں بنتا تو لگانے سے کام وہ دل کی قوت ہے جس میں یہ قوت نہیں ہوتی وہ تو یہ سوچتا ہے کہ اگر بیگم ناراض ہو گئی تو کیا بنے گا وہ تو منہ ڈھیلا کر کے بیٹھ جائے گا وہ دل کی قوت چاہیں گے دل بن جائے دل تو مکمل طور پر دین دار بننا آسان ہو جاتا ہے دل نہیں بنتا کوئی ایک آدھ جگہ پر کہیں کچھ کسی نے کوئی ڈنڈا ونڈا کسی کے مار دیا اس سے تو کام نہیں چلے گا دل بنے آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ کھانے کے بعد آئینہ بلتا ہے دل کیسے ہے؟ آئنا بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل دل کو جو رگڑے لگوائے جاتے ہیں تو وہ ایک چیز تو بتانا یاد ہی نہیں رہی رگڑے لگتے ہیں ایک تو اشغال سے اشغال ایسے ایسے کرائے جاتے ہیں کہ دلوں کو رگڑے لگتے ہیں دوسرے رگڑے لگائے جاتے ہیں اذکار سے ذکر ایسے ایسے طریقے سے کروائے جاتے ہیں کہ خوب ضربیں خوب رگڑے لگتے ہیں وہ کیسے ہے اے عشق مبارک تجھ کو ہوشائے مبارکو ہو اب ہوش اڑائے جاتے ہیں جو ہوش کے پردے میں تھے نہیں ہاں وہ سامنے آئے جاتے ہیں جب اس طرح چوٹ پہ چوٹ پڑے ویرانی دل کیوں کرنا بڑھے اٹھ اٹھ کر پچھلی راتوں میں کچھ تیر لگائے جاتے ہیں وہ جو رگڑے لگواتے ہیں نا رگڑے کسی آپ نے کسی کو ذکر کرتے ہوئے تو نہ کبھی دیکھا نہ سنا ذکر کیسے کیا جاتا ہے کیسے پتا چلے اگر کسی ذاکر کو کبھی ذکر کرتے ہوئے سن لیں تو آپ کے توتے ہی اڑ جائیں ہوش اڑ جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے دیکھ کر وہ کر رہا ہے جان آپ کی نکل رہی ہوگی ابھی مرے ابھی مرے ابھی مرے سب سچی بات تو یہ ہے اگر میں یہ دعوی کروں کہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی کسی زاکر کو دیکھا نہیں ہے اگر دیکھا ہوتا تو اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کس نے کبھی کسی زاکر کو دیکھا ہے دیگر کیسے ہوتا ہے جب اس طرح چوٹ پہ چوٹ پڑے ویرانی دل کیوں کرنا بڑھے اس کا مطلب یہ نہیں سمجھتے ہوں گے چوٹ پہ چوٹ پڑے اس کا مطلب کیا ہے جب اس طرح چوٹ پہ چوٹ پڑے ویرانی دل کیوں کرنا بڑھے اٹھ اٹھ کر پچھلی راتوں میں کچھ تیر لگائے جاتے ہیں یہ اذکار کے تیر لگتے ہیں یہ دوسرے رگڑے ہو گئے ایک اشغال کے دوسرے رگڑے اذکار کے تیسرے رگڑے تمبی کے وہ جیسے تھانہ بون کی خان پاک بتایا کوئی آیا تو ارے تو گدا ہے انسان ہے کہ اس کو جاؤ مسجد میں اتنے منٹ بیٹھ کر کیا جاؤ ایسے کرو ایسے کرو تمبی وہ تمبی صرف زبان سے نہیں ہوتی تھیں وہ پٹائی بھی لگاتے تھے مارتے تھے ایک آدھ قصہ نہیں ہے کتنے بتاؤں بہت سے قصے ہیں. خوب خوب مارتے تھے مار مار کر درست کرتے تھے یہ تین قسم کے رگڑے جب تک نہیں لگتے اس وقت تک یہ دل بنتا ہی نہیں ہے آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل تین قسم کے رگڑے لگیں تو جا کر کے انسان درست ہوتا ہے اور آج کل کے پیر وہ تو لگواتے ہی نہیں ہیں ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کسی مرید کو تھوڑا سا ڈانٹ دیا مرید صاحب بھاگ جائیں گے اور ایسے پھر آج ایک مرید بھاگا کل دوسرا تیسرا تو پیر صاحب رہ جائیں گے بغیر مریدوں کو جیسے مرغی بغیر بچوں کے تو یہ پیر کیا کرے گا اکیلا بیٹھا ہوا ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوا اور کوئی آپ سے کوئی آپ سے یہی وظیفہ پڑتا رہے گا کوئی آپ کوئی آپ سے۔ پیر صاحب کی تو شان ختم ہو جائے گی اس لیے یہ مریدوں سے کچھ کہتے نہیں ہیں چلو بیٹا چلو ٹھیک ہے اتنی بار یہ ذکر کر لیا کرو اتنی بار یہ لطائف جاری کرنے کے لیے کر لیا کرو اچھلنا کودنا ہو جائے چیخنا چلانا ہو جائے بس پیارے بیٹے بس وہ یہ بھی معلوم ہے کہ جب ان کے مرید اچھلتے کودتے تھے نا تو پیر صاحب پاس جا کر اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے بیٹے بیٹے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھے بیٹھے وہ ان کو ایسے بھی کرتے تھے اور یہاں ایک پیر صاحب کے مریدوں کو جب بہت وجد آتا تھا تو کئی مرید اندرونی طور پر باغی ہو چکے تھے انہوں نے بتایا کہ ہم وہ گٹر کا پانی لے کر ان مریدوں کو جن پر وجد چڑھا ہوتا تھا ان کو پلاتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ پیر صاحب نے دم کر کے دیا وہ گٹر والا پانی پلاتے جاتے تھے اور وہ ان کا وجد ختم ہوتا جاتا تھا ایسی ایسی حرکت اصل بات تو یہ ہے خرابیاں جو پیدا ہو گئیں ان میں سے ایک تو یہ کہ صرف اشغال اور اذکار کو مقصود سمجھ لیا حالانکہ یہ مقصود نہیں دوسرا فساد یہ کہ مباج کیفیات رونا دھونا لطوف سطح کا جاری ہو جانا اچھلنا کودنا ہائے ہوئے چیخنا چلانا یہ شروع ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ بس بس کام بن گیا اور اگر کہیں کسی کا پھونک لگا دی اس کی بیماری جاتی رہی یا تعویذ دے دیا تو اس کی بیماری جاتی رہی تو, تو سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو پہنچ گیا عرشوں پر ان چیزوں کو مقاصد بنا دیا ہے حالانکہ یہ تو کیفیات ہیں مقاصد میں سے نہیں ہیں مقصد صرف ایک, صرف ایک صرف ایک صرف ایک کہ اللہ کے تعلق پر دنیا بھر کے تعلقات قربان ہو جائیں مقصد یہ ہے استقامت نصیب ہو جائے کرامات بھی مقصود نہیں مواجید مقصود نہیں مواجید وجد کی جمع وجد مقصود نہیں نہ کرامد مقصود نہ وجد مقصود نہ اچھلنا نہ کودنا نہ لقائف کا جاری ہونا لقائف جب جاری ہو جاتے ہیں تو دھڑ دھڑ دھڑ کسی کا لطیفہ قلب جاری ہو گیا تو اوپر سے کرتے سے اوپر سے نظر آتا ہے ایسے ایسے ہوتا ہوا لطیفہ روح جاری ہو گیا تو ادھر سے ہے اور جس کے چھ کے چھ لفاح جاری ہو جائیں وہ تو اچھا خاصا ہوا رقص کر رہا ہے پورے کا پورا حضرت مفت محمد شفیع صاحب اور رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی نے مجھے آ کر یہ کہا کہ میرا قلب جاری کر دیں فرمایا یہ کیا مشکل ہے ایک تمانچہ لگا دوں تیرا قلب جاری ہو جائے گا کسی کے ایک تھپڑ لگا دیا جائے تو اس کا دل دھڑ دھڑ کرے گا نا تو یہ کیا کمال کی بات ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے بندے بنو بندے اللہ کے بندے بنو تو بہت سے لوگوں نے بس انہی چیزوں کو مقصود بنا لیا جس کو ایسا ہو گیا اس کے لقائف جاری ہو گئے اور رونا بہت آئے چیخے چلائے وجد خوب خوب آئے اچھلے کودے بس یہ بن گیا بہت بڑا ولی اللہ اور ایسے کیوں ہوتا ہے ایسے اس لیے ہوتا ہے کہ ایسا ولی اللہ بننا تو بہت آسان ہے اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنا شریعت کے مطابق گھروں میں پردہ کرنا کرانا حرام خوروں سے نظرانے نہ لینا اور جتنے بھی منکرات ہیں بے دین لوگوں کے ساتھ گہرے محبت کے تعلقات نہ رکھنا بے دین لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس بے دینی کے باوجود ان کے مقرب ہیں لوگ تو ایسے ظاہر کرتے ہیں بے دین سے بے دین تعلق ایسا رکھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مقرب ہیں ان صحیح طور پر مسلمان بنے تو وہ تو ہے مشکل مشکل ہونے کی وجہ یہ ہیں کہ اول تو خود ہی اس کو کئی لذات لفسانیاں چھوڑنا پڑیں گے اگر پورے طور پر خود دیندار نہیں بنتا تو وہ اپنی مریدنیوں کو پردہ بھی نہیں کروائے گا مریدنی آتی جاتی رہتی ہیں یہ پیر صاحب بھی بنے ہوئے فیض بھی دیتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ نظارہ ناشتہ وغیرہ بھی ہو جاتا ہے ساری دھندے ادھر کا بھی ادھر کا بھی ایک صاحب اپنی اہلیہ کو یہاں لے آئے دور سے پنجاب سے ان کو تو اوپر بھیج دیا اور مجھے یہاں کہنے لگے کہ میں اپنی اہلیہ کو مرید کرنے لایا ہوں میں نے کہا کہ یہاں تو مردوں کو بھی مرید بہت مشکل سے کیا جاتا ہے تو آپ بغیر پوچھے ایسے ہی اپنے اہلیہ کو مرید کرنے لے آئے پھر یہ بھی شاید کہا کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں میں نے کہا کہ میں تو خواتین سے بات نہیں کیا کرتا پھر کسی بہت بڑے بزرگ نام لے کر کہنے لگے وہ تو اپنی مریدنیوں سے بات کر لیتے ہیں تو میں نے کہا کہ اوللاً تو آپ مرید کیسے ہو گئے پہلی بار آئے مرید ہو گئے بیوی بی آپ کے مریدنی ہو گئی یہ مریدوں کی فہرست میں داخل کیسے ہوئے اور یہاں تو کتنی ہی مقرر مریدنی ہو مقرر مریدنی بالفرض کتنی مقرر ہو جائے مقرر مریدنی ہو میں تو ان سے بھی بات نہیں کرتا باہر سے ٹیلی فون پر بات کرنے کے لیے کچھ گنجائش اس لیے دے دی ہے کہ کچھ ضرورتیں ہیں پہلے بھی تفصیل بتائی تھی دوبارہ سن لیں باہر سے خواتین ٹیلی فون پر بات اگر کریں تو ان سے بات کر لیتا ہوں وہاں ضرورتیں کیا ہیں مسائل شرعیہ بہت ضروری بعض دفعہ معلوم کرنے ہوتے ہیں اس میں اصل طریقہ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو عورتیں شادی شدہ یا پھر شوہر کے ذریعہ پوچھیں اور جن کی شادی نہیں ہوئی وہ اپنے محارم کے ذریعہ محارم مرد وہ بات کریں ان کے ذریعہ مسئلے پوچھیں سب سے پہلا مقام تو یہ کہ بہشتی زیور خود ہی دیکھا کریں اسے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا اس کے باوجود بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں نمبر ایک آج کے معاشرے میں شادی شدہ عورتیں شاید کم ہیں غیر شادی شدہ زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں شادی نہیں ہوتی شادی نہیں ہوتی اور شادی نہیں ہوتی یہ ذہن بھی بے دینی نے پیدا کیا ہے بے دینی دینداری ہو تو شادی ہو جاتی ہے ایک تھوڑا سا میرے ایک اعلان کی طرح بضلاحا تو سن لیں کبھی کبھی تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی مجھے بتائیں ایک ہی دن میں سب کو نمٹا دوں گا کتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہوں ایک مسجد کے سیکریٹری صاحب جامع مسجد کے سیکریٹری بہت بڑی جامع مسجد کسی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے رق میں سود پر لگائی ہوئی ہے میں نے خلبت میں ان کو بلایا کہ ویسے سود تو ہر مسلمان کے لیے اتنا سخت خنزیر سے بدتر کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے اس سے بھی زیادہ بدتر سود کے ایک سود کا ایک دیرم چھتیس ضنا سے بدتر اور آپ مسجد کے سیکٹری ہو کر تو انہوں نے روزر بتایا کہنے لگے کہ میری آٹھ بیٹیاں ہیں ایک بیٹی کی شادی پر ایک لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں یہ کب کی بات ہے تقریباً پینتالیس سال پہلے کی اس وقت میں ایک بیٹی کو ایک لاکھ دیتے ہوں گے تو اب اندازہ لگائیں کتنے لاکھ دیتے ہوں گے کئی کئی لاکھ ایک بیٹی کو آٹھ بیٹیاں ہیں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں اس لیے میں نے سودی کاروبار کر رہا ہوں میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے سیکریٹری صاحب آٹھ کی آٹھ بیٹیاں میرے حوالے کریں مجھے وکیل بنا دیں آج کے دن میں آٹھ کی آٹھ نمٹا دوں گا داماد دلاؤں گا تم ساری عمر تلاش کرتے رہو جیسے میں داماد دلاؤں گا ان کی پاؤں کے جوتی کے برابر بھی تمہیں داماد نہیں ملیں گے بتاؤ مجھے ابھی کرتا ہوں سب کی شادی تم نے نہیں مجھے وکیل بنایا اس کے بعد بھی کبھی کبھی غالباً جمعہ پر اس سے پہلے بھی کہ ارے شادی کے مسئلے کیا مشکل بنا رکھے ہیں بتاؤ میں سب کی شادی کروا دیتا ہوں ایک طرف اتنے بڑے بڑے اعلان دوسری جانب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی کروا دیں میں سنتا ہی نہیں ہوں گا سنا ہی نہیں ہے کان میں آیا ادھر سے نکال دیا بالکل نہیں کرواتا تو یہ کیا ادھر اتنے بڑے بڑے دعوے اور ادھر او جب کوئی کہتا ہے کرواتا ہی نہیں ہوں تو اب سنیے تاروض ہو گیا نا بات یہ ہے کہ میں جو دعوے کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر مجھے اختیار دے دیں اپنا اختیار بالکل نہ رکھیں پھر میں کس سے شادی کرواؤں گا انتخاب کیسے دام آد کروں گا داری کے لحاظ سے صرف دیکھوں گا دنیا کے لحاظ سے بیوی بی کو ایک جوڑا کپڑے دے سکتا ہوں ایک جوڑا وہی دھوئے اس کھانے میں جا کر دھو کر انہیں کو پہلے اسی جوڑے کو وہ خشک ہو جائیں گے جلدی سے ایک جوڑا کپڑے کھانے کے لیے دو وقت دو وقت کھانا تیسرے وقت کا کھانا جو ہے وہ شوہر کے نہیں میں دامدہ ایسے دلاؤں گا اس کے ذمہ دو وقت کا کھانا ہوگا خود بھی دو وقت کھلائے اور بیگم صاحبہ کو بس دو وقت کھلائے بہت ہے بہت زیادہ دو وقت میں اگر روٹی ہے گیہوں کی تو سالن نہیں گیہوں کی روٹی ویسے ہی اترنی چاہیے بغیر سالن کے اور اگر ہے جاؤ کی تو پھر اس کے اور اگر ہے جاؤ کی تو پھر اس کے ساتھ سرکہ بھی کافی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعیم الادام الخل کھانا کھانے کی چیزیں جیتنی انہوں نے سرکہ بہت اچھی چیز ہے تو اتنی فضیلت والا اس کو سالن دے دیا سرکہ دے دے اور وہ اس کی روٹی جاؤ کی یہ کیا ہو گیا پہننے کا ہو گیا آنے کا ہو گیا یہی ہے نا تو میں تو دماد ایسے ہی دلاؤں گا وہ کیا نام ہے حضر شاہ شجاع کربانی رحمہ اللہ تعالی کیا آپ لوگوں کی بیٹیاں ان سے زیادہ بڑی با بقت ہیں ان کی صاحبزادی کا قصہ کبھی کبھی بتاتا رہتا ہوں شہ شجا کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی صاحب زادی نے کہا ابا میری شادی کسی زاہد سے کروائیں ابا نے زاہد کی تلاش شروع کی تلاش کرتے کرتے ایک مسجد میں کسی مسکین نوجوان کو نماز پڑھتے دیکھا ان کی نماز دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ زاہد ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی اس کی نماز کے طور و طریق کو کچھ اور ہی ہوتے ہیں نماز دیکھ کر سمجھ گیا زاہد ہیں پاس بیٹھ گئے جب سلام پھیورا پوچھا سا زاد آپ کی شادی ہو گئی ہے یا نہیں وہ کہنے لگے کہ مجھ, مجھ جیسے مسکین کو کون رشتہ دیتا ہے تو فرمایا کہ شاہ شجا کرمانی کی صاحبزادی سے اگر آپ کی شادی ہو جائے وہ ان کو پہچانتے نہیں تھے وہ صاحبزادے تو وہ کہنے لگے ارے کیوں پٹوائی کیوں پٹائی کرواتے ہو شاہ شدہ کرمانی اتنے بڑے ولی اللہ اور اتنے بڑے بادشاہ بادشاہ تھے ان کا نام ان نے سمجھا کہ مزاح کر رہے ارے کیوں میری پٹائی کرواتے ہو حالانکہ وہ تو خود ہی تھے شاہ شاہجہاں انہوں نے فرمایا کہ کوئی ایسے گھبرانے کی بات نہیں ہے مذاق نہیں کر رہا ہوں شاہ شاہجہاں میں ہی ہوں اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کروں گا پھر دیکھیے جس میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی واقعتا زاہد ہوتا ہے یہاں بھی ایک والد صاحب زاہد ہے نا آلوب نہیں اس وقت میں تشریف رکھتے ہیں یہ نہیں ٹھیک ہے اللہ تعالی سب کو زاہد بنا دیں ان کی عقل دیکھیے کیسے عقل کی بات کہی انہوں نے کہا کہ شادی آپ سے تھوڑا ہی ہوگی شادی تو آپ کی صاحبزادی سے ہوگی آپ تو باتیں کر رہے ہیں اپنے مقام کے مطابق کہ ایسے زاہد سے شادی کروں گا وہ شادی تو صاحبزادی کی ہوگی وہ کل جوتا اٹھائے تو میں کہا بھابک تو فرمایا ہے کہ صاحبزادی کے کہنے سے کہہ رہا ہوں وہ خود کہہ رہی ہے کہ زاہد سے کروں گی اچھا چلیے دیکھ لیتے ہیں بارات چلی اس نوجوان زاہد کی جھونپڑی سے جھونپڑی میں رہتے تھے جھونپڑی سے بارات چلی بارات میں کون کون صرف زاہد, زاہد صاحب اور شاہ کرمانی ان کو لینے گئے بس دو آدمی کی بارات نکا ہوا بارات واپس گئی شاہی محل سے نکل کر جھونپڑی میں صرف تین آدمی شاہ شہجہ اور ان کی صاحبزادی اور زاہد صاحب تین شاہی محل سے نکل کر جھونپڑی میں گئے اب جیسے جھونپڑی کے دروازے میں صاحبزادی نے پاؤں رکھا تو اس کی چیخ نکل گئی چلا کر کہنے لگی ابا تو نے تو مجھے ڈبو ہی دیا ارے کیا ہو گیا اور ہونے لگی چیخ ماری ابا تو نے تو مجھے ڈبو ہی دیا ارے کیا ہوا تجھے تو کہتی ہیں کہ میں نے تو کہا تھا کہ زاہد سے شادی کرواؤ سامنے ایک مٹکا رکھا ہے اس کے اوپر روٹی کا خشک ٹکڑا رکھا ہوا ہے اگر یہ زاہد ہوتے تو روٹی کا ٹکڑا بچا کر کیوں رکھا خشک ٹکڑا خشک روٹی کا ٹکڑا یہ زاہد ہے آپ نے جہاں میری شادی کرا دی ڈبو ہی دیا یہ تو زاہد نہیں ہے روٹی کا ٹکڑا بچا کر رکھا زاہد صاحب بولے کہ اصل بات یہ ہے کہ میرا روزہ ہے وقت شہر جو میں نے کھانا کھایا تو افطار کے لیے یہ ٹکڑا بچا کر رکھے سے افطار کروں گا وہ صاحبزادی بولیں کہ یہ اسی پر تو میں رو رہی ہوں جس اللہ نے تجھے سارے کھلائی اس پر ابھی تک تجھے اتنا تبکل نہیں آیا کہ وہ افطار بھی وہی وہ کروائے گا اتنا اعتماد اللہ پر نہیں ہے تو زاہد کہاں سے بنا ابا تو نے تو مجھے ڈبو ہی دیا چلیے ڈبو دیا تو اب جیسے کیسے کریں گے گزارا تو بتائیں میں جو کہتا رہتا ہوں نا مجھے میرے سپرد کر دیں تو ساری لڑکیاں نمٹا دوں وہ ایسے کچھ برت کرے دیکھیں ایک گھنٹہ بھی نہیں لگے گا چند منٹوں میں سب کراچی کی تو سب نمٹا دوں گا فوراً ہو جائے گا قصہ مگر وہ کہہ تو دیتے ہیں کہیں ادر جی کہیں رشتہ کہیں رشتہ کہیں رشتہ اور رشتہ کیسا چاہیے جیسے صاحبزادی کے دماغ میں جیسے صاحبزادی کے ابا کے دماغ میں رشتہ ان کو وہ چاہیے کہیں اگر سلیمان اگر کوئی نیک ہے تو اس کو چاہیے نیک کیسا سلیمان علیہ السلام جیسا نیک اور اگر کوئی مرد ہے تو اس کو چاہیے ملیکا ملک ہے چاہیے وہ چھوٹی بر تو کوئی اترتا ہی نہیں اب ان کے رشتے میں کیسے کرواؤں تجربے کے یہ کر لیں کوئی مجھے مکمل اختیار دے دے خود بھی اور اس کی صاحبزادی بھی دو وقت کھانا اگر ملے تیسرے وقت میں نہیں اور گہوں کی روٹی ملے تو سالن کا مطالبہ نہیں کرے گی جاؤ کی روٹی ملے تو سرکے کو بھی کافی سمجھے گی اور ایک جوڑا کپڑوں کا ہوگا ایک جیسے میلا ہو جائے خانے میں جائے دھو کر پھر اسی کو پہن لے اور رہنے کے لیے بلڈنگ کیسے ہوگی بلڈنگ اتنی کہ بس اوپر سایہ ہو بارش سے بچ جائے دھوپ سے بچ جائے بس بہت بڑی نعمت ہے کہ چوتھی بہت بڑی نعمت بھی خیال میں آ گئی وہ ہے چکی شاہر اپنی بیوی بی کو چکی لا کر دے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے ادور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ کو جہیز میں چکی دی تھی آپ نے جہیز میں چکی اس لیے دی کہ حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ چکی خرید کر دے دیں جہیز ایسا دینا چاہیے کہ داماد کے پاس جب کچھ بھی نہیں ہے تو تھوڑا سا گھر ذرا چل جائے کھانا وانا پکنے کے لیے تو کوئی چیز ہو جائے آٹا پیسنے کے تو ہو جائے چکی دیں بہت بڑی نعمت ہے چکی کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ سنت ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رجب کا علاج ہے مہاراج عجب کا علاج ہے بڑائی نہیں آئے گی جو اور چکی پیسے گی اس میں بڑائی کہاں سے آئی دوسروں کو بتایا بھی کرے ایک میں چکی پیستی ہوں تیسرا فائدہ چکی میں یہ کہ قناعت پیدا ہوگی کچھ پیسہ بچے گا تو اس کو اپنے قدآت پیدا کرنے کے کام میں لائے چوتھا فائدہ یہ کہ چکی جیسی ورزش تو کوئی ہے ہی نہیں یہ لوگ کہتے رہتے ہیں خواتین بھی اور ان کے شوہر بھی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ صبح صبح تفریح کے لیے جایا کرو یہ تو بے دین ڈاکٹروں کی رائے ہے دیندار ڈاکٹر ہو تو وہ یہ بتایا کہ چکی پیسا کرو گھر میں بیٹھے بیٹھے عزت کے ساتھ چکی پیسے تو صحت بہت اچھی رہے گی صحت بھی باطنہ بھی دونوں کو فائدہ پہنچے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں ایک دن کا کھانا ہو اور عائفیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہو اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو سمیٹ کر اس کے گھر میں بھر دیا ہے اتنی بڑی نعمت جس پر آج کل کا مسلمان شکر ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا آخر میں ایک بات یہ کہ یہ جو کل کے بیان میں بھی بتایا گیا کہ ایسے ایسے دامات جو ہیں وہ میں جو کہتا ہوں کہ شادیاں کرا دوں گا تو ایسے ایسے دامات دلاؤں گا اس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسے مسکین ہی ہوں تلاش کر کر کے ایسے لائیں جو صرف سرکہ سے جو کی روٹی کھلا سکتا ہو یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ایسے ہی مل جائیں دنیا کے لحاظ سے زیادہ نعمتیں نہ ملیں اور دین ہو اور ایسے ہی مل جائیں تو اس پر اللہ کی ناشکری نہ کریں وہ بھی شکر گزاری کا موقع ہے صبر کا نہیں شکر کا موقع ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں بیسے یہ کہ دنیا بھی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمتیں ہیں اگر کوئی داماد ایسا مل جاتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں بھی ہیں دین کی بھی ہیں وہ دنیا دین دار شخص دنیا کی نعمتوں کو دینی ترقی میں استعمال کرے گا دنیا کی نعمتیں جتنی زیادہ ہوں گی دین کو فائدہ پہنچے گا دینی کاموں میں خرچ کرے گا دنیاوی منصب کو بھی دینی کاموں کی اشاعت کے لیے صرف کرے گا بشرطہ دین دار ہو تو اس لیے تلاش تو کر لیا کریں ایسا داماد جو دین دار ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا بھی معیار بھی بلند رکھتا ہو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہ ملے تو پھر دنیا تو رہ گزر ہے گزر گئی گزران کیا جھونکڑی کیا میدان تو پھر جا روٹی پر بھی گزارا دنیا میں تو ہو جائے گا صرف دین پر اتفاق کریں دنیا کی نعمتوں والا بھی اور دین والا بھی یہ کتنی مدت تک تلاش کریں اس کا ایک معیار بتاتا ہوں لڑکیوں کی عمر شادی کی ہے پندرہ سال سے لے کر اٹھارہ سال تک تین سال داماد تلاش کریں تین سال کتنی مدت ہے تین سال دینداری کے ساتھ ساتھ دنیا کا بہت اونچا معیار تلاش کر لیں تین سال تک تین سال کی معمولی بات ہے تین سال تلاش کریں کوئی اگر سلیمان علیہ السلام جیسا مل جائے اور لڑکے کی عمر ہے شادی کی بیس سال سے پچیس سال پانچ سال وہ تلاش کر لے کہ کوئی اس کو نہ بابا صاحب مل جائے دیندار نہ بابا مل جائے وہ ملک صبا مل جائے تو اور کیا چاہیے تلاش کر لے دین اور دنیا دونوں مل جائیں تو سبحان اللہ دین کا فائدہ ہوگا سن دین اب دنیا عز دین کی نعمتیں اور دن دنیا کی نعمتیں اور دین جمع ہو جائے تو پھر تو سبحان اللہ اور اگر اس عمر تک نہیں ملے لڑکی کی عمر ہو گئی اٹھارہ سال لڑکے کی ہو گئی بیس سال پانچ سال لڑکے کے لیے تلاش کیا تین سال لڑکی کے لیے تلاش کیا تو سمجھ لیں کہ دنیا کی دنیا کی نعمتوں والی بیوی بی یا دنیا کی نعمتوں والا شوہر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر نہیں ہے پھر سیدھے سیدھے بندے بن جاؤ سیدھے سیدھے پھر صرف دین کو دیکھیں باقی چیزوں کو چھوڑ دیں اس لیے کہ اگر عمر لڑکی کی ہو گئی اٹھارہ سال سے زیادہ تو پھر تو رشتے ملیں گے ہی نہیں عمر تو ویسے ہی گزار دی لڑکے کی ہو گئی پچیس سال سے زیادہ تو بڈھا تو وہ ویسے ہی ہو رہا ہے اب کہاں سے ملیں گے وہ پانچ سال میں نہیں ملا وہ تین سال میں رشتہ نہیں ملا اب کہاں سے لائیں گے ایسے کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بالکل یہ رشتہ کوئی ملتا ہی نہیں ہے نہ دین کا نہ دنیا کا نہ ادھر کا نہ ادھر کا لوگوں کا خیال کیا رہتا ہے یہ رشتے کیوں نہیں ہوتے ان کا خیال یہ رہتا ہے اس کے لیے ایک لطیفہ بتا دوں کسی شخص نے ایک دلال سے کہا کہ مجھے گد گدا خرید پہلے زمانے میں گدھا ہوتا تھا جیسے ریجنسی گاڑی گدہ کی بہت بڑی سواری ہوتی تھی کسی سے کہا کہ مجھے گدہ کی ضرورت ہے دلال سے کہا کہ گدھا خرید دو اور اس کے جو اوساف بیان کیے گدھا ایسا ہو اور ایسا ہو اور ایسا ہو اور ایسا, ہو اور ایسا ہو. ایک تقریر لمبی چوڑی دلال نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایسے ایسے اوصاف جو تو بتا رہا ہے گدے کے وہ تو شہر کا قاضی ہی ہو سکتا ہے قاضی کہتے ہیں جج کو جج صاحب جو ہیں وہ تو پھر تو جب کی بجائے وہی وہ ایسا ملے گا گدھے میں تو ایسے ایسا ملیں گے نہیں دنیا کی حوث ایسی بڑھ گئی کہ بیوی بی ملے تو ایسی اور ایسی اور ایسی اور ایسی جیسے جیسے خیالات ہیں ویسی ملتی نہیں ہے بیٹھے بیٹھے بڈھے ہو جاتے ہیں پھر اس کے لیے تعبیر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں کسی نے بندش لگا دی ہے اور داماد ایسے نہیں ملتے داماد ایسا اور ایسا اور ایسا اور ایسا, اور ایسا, اور ایسا اور وہ اپنی خیالی چیزیں جو ہیں وہ ساری تو وہ تو پھر وہی گدے والا قصہ ہی ہو جائے گا آخر میں ایک اشکال کا جواب بتاتا ہوں جیسے میں نے ابھی ابھی بتایا کہ یہ ضروری نہیں کہ داماد کوئی مسکین سے مسکین ہی تلاش کریں مالدار داماد تلاش کریں جائز ہے بلکہ اس سے دینی ترقی کریں اور کچھ عمر ہونے تک اگر اس وقت تک نہیں ملا تو سمجھ لیں کہ اب اللہ کی جانب سے مقدر نہیں ہے پھر جیسا بھی مل جائے دین ہو جائے بس باقی کچھ بھی نہ ہو کوئی بات نہیں اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ کل جو قصہ بتایا تھا عدر شاہ شجا کی اربانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی صاحب زادی کا وہ تو تلاش کر کر کے کر کر کے انہوں نے شرط لگائی کہ زاہد سے شادی کروں گی اور زاہد بھی ایسا کہ صبح کے وقت کا خشک ٹکڑا بھی بچا کر کے نہ رکھے کیوں بچا کر رکھا مٹکے پر ایسا زاہد چاہیے میرے خیال میں انہوں نے بھی تین سال تو تلاش نہیں کیا ہوگا دو تین مہینے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے دلا دیا یہاں تو کہتے تین سال میں بھی تین سال تو میں بتا رہا ہوں ان کو تو پچاس پچاس سال میں بھی داماد نہیں مل رہا تو انہوں نے یہ شرط کیوں لگائی وہ بھی تو یہ کہہ سکتی تھیں کہ دین کے ساتھ دنیا بھی ہو دونوں چیزیں ہو جائیں شاہ شاہ جا بادشاہ ہے تو بادشاہ کے لیے داماد کوئی بادشاہ نہیں مل سکتا تھا تو ظاہر ہے کہ مل ہی جاتا مگر اس نے تو شرق لگائی کہ زاہد سے شادی کروں گی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے مقرب بندوں کی دو قسمیں پیدا فرمائی ہیں ایک قسم مقرب بندوں کی وہ ہے کہ جتنی دنیا کی نعمتیں ان کے پاس زیادہ ہوں ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں محبت میں اطاعت میں ترقی ہوتی ہے دنیا کی نعمتیں ان کے لیے توجہ اور تقرم میں زیادہ سے زیادہ باعث ترقی بنتی ہیں جس کے بارے میں یہ فرمایا مدر پیا رخ یا دی دینیم اے بے خبر ز لذتی شربی توا محاور ہم جو دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں تو ہم پیالے میں محبوب کا دیدار کرتے ہیں پیالے میں محبوب کا دیدار کرتے ہیں ارے بے خبر ہمارے پینے کی لذت سے بے خبر تجھے کیا معلوم کہ کیسے کیسے مزے ہمیں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت میں محبت میں ترقی ہوتی ہے یہ ہے ایک قسم جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگ کر اللہ سے حکومت لی ایسی حکومت جو کبھی بھی قیامت تک کسی کو نہ ملے یہ کہہ کر اپنے اللہ سے لی پوری دنیا پر ہوا پر بھی پرندوں پر بھی جنات پر بھی چونٹیوں پر بھی خود مانگ کر لی ہے یہ ایک قسم ہے اللہ کے مقرب بندوں کی دوسری قسم یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے قلب میں تشبیش پیدا کرتی ہیں توجہ میں دنیا کے جھنجٹ خلل ڈالتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں رہوں اور سامنے روئے جانا نہ رہے بس میں رہوں میرا محبوب رہے کوئی ہو ہی نہیں ان کو اس میں زیادہ ترقی ہوتی ہے جس کے بارے میں حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بسود جانا زام جان مشتغل اپنے محبوب کے سودا میں محبوب کا سودا دماغ کو چڑھا ہوا تھا اپنے محبوب کے سودا میں اپنی جان سے بھی غافل اپنی جان کا ہی پتہ نہیں کہ ہم دنیا میں ہیں یا نہیں بذکر خبیب جہاں مشتغل محبوب کے ذکر میں ایسے مست کے پورے جہان سے غافل جان کہیں پتہ نہیں تو جہان کا تو کیا پتا ہوگا کہ جہان کہیں بستا بھی ہے یا نہیں حق خالق بغریختہ چنا مستقی کے میں ریختہ اللہ کی یاد میں پورے جہان سے بھاگ کر کئی پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں خلق سے بھاگ گئے پوری خلق سے ساکی شراب کا پیالہ پڑا پلا رہا ہے ساقی تو اس کا حال کیا ہے یہ ساقی میں ایسا مست ہے کہ پیالے ہاتھ سے چھوٹ گیا چھوٹ گیا یا گرائی دیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں مجھے تو ساکی چاہیے ساقی جو پلانے آیا تو ہاتھ میں پیالہ دے دیا اس لیے پیالہ پھینک دیا مجھے تو چاہیے پلانے والا تو یہ دو قسمیں اللہ نے پیدا فرما دی ہیں دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں دونوں اللہ نے بنائے ہیں جیسے اللہ نے بنا دیا اور علیہ السلام کا چرواہا بھی ایک اللہ تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا تھا کہیں بیٹھا ہوا کسی جگہ پر علیہ السلام تشریف لے گئے بکریوں کا چرواہا تھا اس وقت میں تو وہ بیٹھا ہوا ایک جگہ پر بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا یا اللہ اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرے پاؤں دباؤں یا اللہ تو مجھے مل جائے تو میں تیرے سر میں تیل لگاؤں میرے اللہ تو مجھے مل جائے تو میں تیرے سر میں کنگھا کروں یا اللہ تو مل جائے تو میں بکریوں کا دودھ پلاؤں حضرت موسا علیہ السلام نے سنا تو اس کو ڈانٹا کہ اللہ کو دودھ پلائے گا اور کنگا کرے گا تو وہ بیچارہ بہت پریشان ہوا میں تو ہوئس تو میں بھرا جا رہا اور ادھر یہ قصہ ہے کہ مجھے ڈھانپ پڑ رہی ہے او عام ہے یسوع موسی اس ہوتا بندے ما رازمہ کر دی جدا تو بھرا ہے وصل آمدی نئی برائے فصل کردن آمدی موسی یا آدا دا نا دیگرن سوختہ جانے روانہ تیگر حضرت موس موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تنبیہ کی اللہ اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو تنبیہ کی موسا اس کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہیں آپ یہ کچھ اور مقام پر ہے آپ کا مقام اور ہے اس کا اور ہے چھوڑ دیجئے اس کو کہنے دیجئے ایسے جو کچھ کہہ رہا ہے تو دونوں قسمیں ہیں اگر کسی کو بیوی بی مل جائے موسا علیہ السلام کے وقت کے چرواہے جیسی یا یاد حفظ خرق بگ ریختہ جیسی یا مل جائے اللہ کے فضل و کرم سے رہانہ مجنونہ تو اور کیا چاہیے سبحان اللہ اور کسی کو داماد ایسا مل جائے کہ جو بس وہ بکریاں وہ بکریاں اس کی خود بخود ہی چرتی رہتی تھیں بھاگتی نہیں تھی ایسا کہ بکریوں کا چرواہا مل جائے جس کی بکریاں خود ہی چرتی رہیں اور وہ بیٹھا بیٹھا یہ کہتا رہے کہ یا اللہ تو جو دودھ پلاؤ بیوی بی کو بھی کہہ دے چلو تھوڑا سا تم بھی پلو بات میں اپنے اللہ کو پلاؤں ایسا مل جائے تو وہ ٹھیک ہے اور اگر کوئی ایسا نہیں ملتا ہے تو پھر دنیا کی نعمتوں میں لڑکی کے لیے تین سال دامع تلاش کر لیں جس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا تخت ہو اور لڑکے کے لیے کوئی بیگم تلاش کریں پانچ سال بہت ہیں بیس سے پچیس سال تک تلاش کرتے رہیں کوئی ایسی مالکہ یہ سباج ایسا تخت بھی ہو اور زبردست کوئی ایسی سلفانۂ وقت ہو اور اگر اتنی عمر تک کچھ نہیں ملا تو پھر بیٹھے بیٹھے شیخ چیلی کی طرح اتنی عمر تو گزار دی تو اسی حوث میں کہ اب کوئی مل جائے گا سلقان وقت مل جائے گا یا مالکائے زمان مل جائے گی عمر ضائع کر رہے ہیں حوث کو بڑھا رہے ہیں اللہ تعالی صاحب میں حقیقت شناسی کی کافی فرمائی ادھر بات کا رخ کیسے آ گیا کہ ٹیلی فون پر میں تو یہ خواتین کو جو اجازت دے رکھی ہے ٹیلی فون پر بات کر سکتی ہیں اس لیے کہ بعض دفعہ جائز ناجائز حلال حرام نماز روزے کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے تو نمبر ایک یہ کہ غیر شادی شدہ عورتیں زیادہ ہیں ان کے شوہر ہیں ہی نہیں شوہر کے ذریعے کیسے پوچھیں ہیں ہی نہیں ایسی بڑی ہوئی ہیں دوسرے نمبر میں یہ ہے کہ جن کے شوہر ہیں وہ کوئی دبئی کوئی امارات کوئی سعودیہ کوئی امریکہ کوئی افریقار کوئی یورپ کوئی انگلینڈ کوئی ٹورنٹو کینیڈا کوئی فرانس یہ تو دنیا کمانے کے لیے سب گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں گھروں پر ہے ہی نہیں اگر گنتی کریں مردوں کی عورتوں کی تو جو شادی شدہ ہیں تو ان میں سے بھی اکثریت باہر ہوگی یہاں کوئی تھوڑے تھوڑے تو وہ مردوں کے اپنے شوہروں کے ذریعہ کیسے پوچھے ہیں ہی نہیں نمبر تین بیویاں بہت سی ایسی ہیں کہ دین کی فکر ہے سمجھدار ہیں شوہر مسائل پوچھنے میں تعاون نہیں کرتے کوئی پوچھے گا بھئی تو خود سمجھتا ہی نہیں ہے تو بیوی بی کو کیا سمجھائے گا تو یہ تیسری قسم ہو گئی کہ کئی خواتین شادی شدہ ہیں ان کے شوہر کراچی میں ہیں بھی دین کی بات پوچھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے نے سمجھانے, سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے یہ تعاون کرنے کو تیار نہیں کہتے ہمارا وہ دنیا کمانے میں ایسے منہم خرکار کے گدے لگے ہوئے ہیں جتنے دو منٹ کے لیے میں بات کروں گا تیری بات پہلے سنوں پھر پوچھوں پھر تجھے سمجھاؤں تو یہ دس منٹ لگ جائیں دس منٹ میں, میں دس ہزار کما لوں گا اس کو تو ہزاروں کی پڑی ہوئی ہے وہ آخر تباہ ہو جائے تو ہو جائے کوئی بات نہیں میں دین کا نقصان دنیا کا نقصان نہیں کرتا کتنے نمبر ہو گئے تین نمبر اور چوتھے جو ہے کسی کا بھائی پوچھ لے اور کوئی محارم میں سے کوئی پوچھ لے تو وہ آج کل کے بھائی محارم چاچا وغیرہ یا ابا وغیرہ ان کی اکثریت بھی ایسے ہی ہے ان میں دین کی فکر ہے نہیں بلکہ کسی کی لڑکی دیندار بن جائے تو وہ پریشان ہوتے ہیں لڑکی کو ڈاڑتے رہتے ہیں کیوں دیندار بن گئی ہے وہ تعاون نہیں کرتے ہیں اب یہ لڑکیاں مسائل یا نماز روزے وغیرہ کے یہ کیسے پوچھیں ان کو اجازت دے رکھی ہے وہ ٹیلی فون پر پوچھ لیا کریں اور ساتھ اتنی پابندی کہ دور ہی سے اپنے گھر سے فون کر کے پوچھیں کوئی مسئلہ پوچھنے یہاں بالکل نہ آئی ہمارے گھر میں کوئی نہ آئے جب باہر رہ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر پوچھ سکتے ہیں تو یہاں کیوں آئے گھر سے نکل کر چل کر بلا ضرورت کیوں آئیں وہیں رہ کر پوچھیں اور اگر یہاں کوئی آ گئی تو انٹر کام سے پوچھنے کی اجازت نہیں گھر میں انٹر کام ہے میرے کمرے میں ہے تو وہاں سے کوئی خاتون غیر محرم آ کر مجھ سے انٹر کام پر بات کرے کہ ہم یہ بھی تو فون ہی ہے دور رہ کر فون سے بات کر لیتے ہیں یہ بھی اجازت نہیں ہے بیرونی فون میں اور انٹر کام فون میں کئی ایک فرق ہیں اب وقت بھی زیادہ ہو گیا کل دوپہر میں اور کو شاید سمجھا دوں اس لیے بیرونی فون میں بات کر لینا اس وہ اہول ہے اتنا فتنہ نہیں ہے جتنا کہ انٹر کام میں یہاں چل کر آئیں اور انٹر کام سے مجھ سے بات کریں اس کی اجازت نہیں ہے تو بات کدھر کی کدھر کیسے نکل گئی کہ آج اگر کوئی صاحب معنی میں معنیٰ میں شیخ بنتا ہے تو اول تو اس کو اپنے نفس کی لذتوں کی قربانی دینا پڑتی ہے کہتے ہیں مریدنی کو پردہ ہی نہیں ہے شیخ سے چلیے اس کے بعد یہ کہ اگر خود کوئی پیر صاحب بن بھی گئے گناہوں سے بچتے کرتے ہیں تو مریدوں کو اگر وہ کہیں گے کہ یہ حرام آمدنی چھوڑیں شاہی طور پر دین دار بنے اس پر ڈان ڈبڑ تو الگ بات رہی نرمی نرمی سے بھی کہیں تو مرید تو بھاگ جائیں گے اب یہ وہ قصہ ہے اچھلنا کودنا ہائے ہوئے کرنا رونا چیخنا چدانا واجد میں آنا دفائف کا جاری ہونا دل کا دھڑ دھڑ دھڑ دھڑ دھڑ دھڑ کرنا یہ تو مزے کی بات ہے نا مزے کی خود بھی مزہ آتا ہے دوسرے بھی جب دیکھتے سنتے بڑا مزہ ہے کچھ نہ پوچھئے اور اگر یہ ہے کہ مریدنیوں کو پردہ کرواؤ آرام کھانے سے کھلانے سے بچیں پکے مسلمان بن جائیں وہ کام تو ہے مشکل پکا مسلمان بننا اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا تو ہے مشکل اور یہ بڑا آسان کام ہے تو اس لیے آج کل کی خان پاہیں رہ گئیں خام خواہیں اللہ کی نافرمانیوں سے دل جو ہے وہ ایسے خراب اور فاسد ہو رہا ہے تو کسی کو درندوں کی انتڑیاں نظر آ رہی ہیں کسی کو رات میں اندر بیٹھے آسمان کے ستارے نظر آ رہے ہیں وہ سمجھ لیا کہ بن گئے سب کچھ معلوم نہیں آپ لوگ کو سمجھے یا نہیں سمجھے اللہ کرے کہ سمجھ کے ہوں گے ببارک وسلی بارسو جی کے محمد